شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 نو دفیل منو لو حل خول کفو یقین اللہ ان کی جو ایمان لائے مدافرت کرتا ہے یقیناً اللہ کسی خیالت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اذن للذین یقاتلون بی انہم ظلموا وَإِن اللہ عَلَى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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعد وَهُمْ بِبَعْضِ لُحْدِمَتْ صَامِعٌ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كثيرا سور سوزیر یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے حق نکالا گیا محض اس بنا پر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 و امرو و امرو بالمعروف و عن المنکر وللہ عاقبت الامور جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں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 جہار کا اے دوست دو ستو خیا دیکر ہے اب جنگ ا اب چھوڑ دو جہاد کا اب چھوڑ دو جہاد کا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 چھوڑ دو جہاد فرما چکا ہے سیدے کون مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کر دے گا دب جب آئے گا تو سلح کو بوسات لائے گا جنگوں کے سل سلے کو بو یکسر مٹائے گا جانی وہ وقت آم کا ہوگا ن جنگ کا بھولیں گے لوگ مشرلہ تیرو تفنگ کا تیرو تفنگ کا اب چھوڑ دو جہاد ایک موجے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے القصے مسیح کے آنے کا ہے نشان کر دے گا ختم آ کے وہ کر دے گا ختم آ کے وہ دیکی لڑائیاں کی لڑائیاں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست تو خیال اے دوست تو خیال اب چھوڑ دو جہاد اب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 عربی زبان میں اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان آ, اسی فریکوینسی FM 100.7 پہ بنگلہ زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے سامعہ اکرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعہ اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد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 सवाल कर सकें प्रोग्राम में शामिल हो सकें और हमारे मुआज़ मेहमान आने ग्रामी उन सवाल के जवाबात देते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स के बाहर के सामीन के लिए वन एट और सामिया कराम अगर आप प्रोग्राम में वजरिया ई अपने सवाल भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई नोट फरमा लें کیو اے یعنی question answer at voiceofislam.ca آف اسلام سی کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج معارج معرج رانا صاحب بھی موجود ہیں خاکثر آپ تینوں حضرات کا اسٹوڈیوز میں خوش کہتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم کا تحفہ السلام سامعن اکرام جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کی اس سیریز میں آ, آ, ریڈیو احمدیہ پہ آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ اسلام کا دفاع مغربی ممالک میں کس طریقے سے کر رہی ہے اور کسی خاص پہلو پہ وہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے آ, گزشتہ پروگرام میں امتیاز احمد سرا صاحب نے جہاد کے موضوع پہ ایک پروگرام پیش کیا تھا اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو امتیاز صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما چکا ہے سید کونین مصطفی فرما چکا ہے سید کونین مصطفی عيسى مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا جب آئے گا تو صلحوں کو وہ ساتھ لائے گا جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا جس طرح آپ نے سنا سامعین آپ کی خدمت میں پچھلا پروگرام ہم نے ریڈیو احمدیہ کا جہاد کے موضوع کے متعلق ہم نے کچھ عرض کی تھی اور کس طرح بعض دہشت گرد تنظیمیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اور اسلام کے علمبردار کہلاتے ہیں وہ کس طرح اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے اسلام کا مذہب کی اس پہلو کو لے کر اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہیں اور ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب مسیح معود علیہ سلاۃ وسلام دنیا میں مبوس ہوں گے آخری زمانے میں تو وہ ید الحرب کریں گے یعنی جنگوں کا التوا کریں گے اور آپ نے حضرت مسيح مودسط وسلام کے جو اشعار ابھی سنے اس میں حضور نے ایک اختصار کے ساتھ اس کو سمرائز کر دیا ہے کہ یہ اب بات سن کر یہ حکم اور عدل کا یہ فیصلہ سن کر جو حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہ جنگ پہ جائے گا تو کافروں سے وہ سخت حضیمت اٹھائے گا آپ کے اس اعلان کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں جس پہ مسلمانوں نے جہاد کا دعویٰ کر کے کافروں کے خلاف لڑی ہو اور اس میں کوئی فتح ہو اور دراصل یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک جنا یاد کی تلاوت کی گئی شروع میں کہ ان اللہ اعلیٰ نثر املا قدیر کے یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ہمیشہ ان ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح یہ جو تعلیم پیش کی گئی اور اس کا اس کا غلط طور پر اس کا استعمال کیا گیا اور جہاد کے غلط معنی لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی کو قتل عام کیا گیا اور اس میں پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں مختلف جہاد کی اقسام بیان کی ایک تو جہاد جو ہے دفاعی طور پر جہاد ہے دوسرا بطور سزا یعنی خون کے میں خون ہے پھر بطور آزادی قائم کرنے کرنے کا ہے اور اس ضمن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ کی احادیث سے آپ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو نفس کا جہاد ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیل سے زاہد صاحب نے اور خاک سار نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو آج کا پروگرام بھی اسی پچھلے پروگرام کے تسلسل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو حضر اکلس مسیح ماؤدَََََ والسلام کا ایک اقتباس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے تمام عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے اسلام کے عالموں اور مولویوں میری بات سنو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے خدا کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے نافرمان مت بنو مسیح معود جو آنے والا تھا آ چکا اور اس نے حکم دى دی بھى کہ آئندہ مذہبی جنگوں سے جو تلوار اور کچھ تو خون کے ساتھ ہوتی ہیں باز آ جاؤ تو اب تو اب بھی خون ریزی سے بعض نہ آنا اور ایسے وازوں سے منہ بند نہ کرنا طریق اسلام نہیں جس نے مجھے قبول کیا وہ نہ صرف ان وازوں سے منہ بند کرے گا بلکہ اس طریق کو نہایت برا اور موجب غذب الہی جانے گا غرض اب جب مسیح ماؤد آ گیا تو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاد کے سے باز آ جاوے اگر میں نہ آیا ہوتا تو شاید اس غلط فہمی کا کسی قدر عذر بھی ہوتا مگر اب میں آ گیا ہوں اور تم نے وعدے کا دن دیکھ لیا اور اس لیے اب مذہبی طور پر تلوار اٹھانے والوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی عذر نہیں جو شخص آنکھیں رکھتا ہے اور حدیثوں کو پڑھتا اور قرآن کریم کو دیکھتا ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریق جہاد یہ طریق جہاد جس پر اس زمانے کے اکثر وحشی اور کاربند ہو ہو رہے ہیں یہ اسلامی جہاد نہیں بلکہ یہ نفسے ہمارا جو کہ جوشوں سے یا بہش کی تماع خام سے ناجائز حرکات ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں تو دیکھیں ظاہر صاحب کس طرح واضح طور پر حضرت مسیح ماؤد و مہدی ہے علیہ سات نے مسلمانوں کو واضح کر کے بیان فرما دیا کہ یہ جو جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے جس کو مسلمان عام طور پر سمجھ رہے ہیں اصل جہاد یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جی بالکل امتیاز بھائی ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ اصل میں جہاد کا مقصد کیا ہے اور جیسا کہ آپ نے مختلف اقسام بتائیں جی. ان میں یہ اقسام ایک, ایک قسم بھی ہے کہ اولین جہاد وہ ہے جو نفس کا جہاد کہلاتا ہے جس میں نفس کی اصلاح جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے اور یہ اس بات کے اوپر بھی ہم نے وضاحت کی قرآن کریم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں تو جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت مسیم صاحب کا حوالہ سنا اور اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ زمانے میں جو اصل جہاد رہ گیا ہے وہ ہے ایک دفاعی جہاد قلم کا جہاد اور نفس کا جہاد کیونکہ اگر تو یہ تلوار والا جہاد سچا ہوتا جس رنگ میں بعض لوگ اس کو پیش کرتے ہیں جس طرح کے آئیس گروپ وغیرہ ہیں یا اس طرح کے جو کہتے ہیں کہ ہم اصل جہاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ ان اللہ علیہ نثرِم اللہ قدیر کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد کو آتا تو ان کو جو ہے فتح ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ اپنا میدان جو ہے ہار رہے ہیں اور شکست کی طرف جا رہے ہیں جی تو حض مسیم و سات بڑے واضح الفاظ میں جیسے آپ نے ایک پڑھا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے پس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے موترف نہیں ہیں اور ان کی کاروائی درندوں کی کاروائی سے مشابه ہے تو اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ دی اصل دی میں اسلام کی ترقی اس کی ذاتی خوبیوں سے ہے جو کریکٹر ہے مسلمان کا وہ بذات خود ایک اسلام کے سچے ہونے کی گواہی ہے تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایک جہاد کا جو ایک اثر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ٹیررزم مسلم جی. ٹیررسٹ اور بڑا اس بات کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا مذہب کا نام جو ہے ضرور ساتھ آتا ہے جی بالکل اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی سفید فام کوئی شخص جو ہے یہ کام کرتا ہے تو یا تو اس کی خبر ہی نہیں آتی جی. یا اس کو ایسے شوٹنگ ہوئی جس میں تین بچے جو ہے مارے گئے ہیں جی. اس کی خبر کسی ماس میڈیا میں نہیں آئی جی. اس کی کیا وجہ تھی بالکل. ایک وجہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا جو گورا تھا اس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا اگر یہ مسلمان ہوتا تو رائٹ right وے ہم نے سننا تھا کہ جی ایک دو پھر مسلمان نے یا کسی اسلامک ٹیررس نے کس طرح جی, جی, جی زاہد صاحب یہ بہت <laughs> اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے بیان کیا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص جس کی کسی دور سے اس کا تعلق اسلام سے ہو تو وہ اور وہ کوئی ایسا کام کرے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے اٹیک کیا ہے لیکن اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کوئی سفید فام ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ لون ولف ہے اکیلا آدمی ہے خود ہی اس نے اکیلے ہی یہ سارا کام کیا ہے تو جماعت احمدیہ اسی طرح جب میڈیا پر جاتی ہے اور اس طرح ویسٹ میں جو اسلام کا دفاع کر رہی ہے وہ ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس طرح دہشت گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کرتے ہیں وہ اسلام میں ہیں اسی طرح ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں دہشت گرد ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں گوروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آج کل آلٹ رائٹ موومنٹ ہے یا وائٹ سپریمسٹ ہے اور کے کے کے ہے اور بہت ساری اور گروپس ہیں تو ہم نے اس وجہ سے یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اکثر ان لوگوں کو ظاہر صاحب اگر آپ ان کا جو مسلم اسلام سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ایسے غلط اور دہشت گردی کے کام کرتے ہیں ان کی اگر بیک گراؤنڈ پڑی جائے ان کی ان کے پس منظر میں ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ کس قسم کے لوگ ہیں تو بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اور اس وجہ سے آج میں چاہتا تھا کہ ہم اس کا ایک دوسرا اینگل لیں کچھ آپ کے سامنے کیسز بھی پیش کریں میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں معرج صاحب سائیکو تھراپسٹ ہیں تو وہ آ, ان کو میں نے دعوت دی ہے پروگرام میں تو قدو صاحب آپ ان کو انٹروڈیوس کروا دیں پروگرام okay. میں جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب شامر کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم 100.7 پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم 100.7 پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم 5.30 پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں اج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ نے اسلامی جہاد کی حقیقت کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے آپ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہیں فور ون سکس فور ون زیرو ٹرانٹو کے باہر کے باہر کے سامنے کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور سامعین کرام جس طرح ابھی امتیاز احمد سرا صاحب نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مارج رانا صاحب بھی موجود ہیں تو مارج رانا صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ تو جس طرح بھی آپ نے سنا کہ پروگرام جہاد کے موضوع پہ چل رہا ہے تو آپ اس سلسلے میں کچھ اپنی آ... صاحب اگر جا. آپ مہارت صاحب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم کچھ کیسز اگر ویسٹ میں اسٹڈی کیا جائیں تو کیا چیز سائیکالوجی کے حساب سے سامنے آتی ہے کیا چیز کامن ہے اور کس طرح یہ لوگ ریڈیکلائز ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں یا خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں چونکہ آپ اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں عرض کریں جی جزاک اللہ میرے خیال سے یہ آپ نے جو پہلے باتیں کی ہیں وہ کافی ضروری ہیں آم, میرے خیال سے مذہب کے بغیر سائیکالوجی جو ہے وہ بالکل اندھی ہے Uh, اس کی سائیکالوجی uh, جو ہے وہ تو صرف آپ کو فیکٹس بتائے گا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہم یہ پایا جاتا ہے مختلف uh, لوگوں میں اور مختلف گروپس میں uh, لیکن مذہبی ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں uh, کیوں یہ کیا جاتا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو پہلی جو بات ہے کہ ٹیرورس uh, کے لحاظ سے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر تاریخ میں ہسٹری uh, میں جب بھی آپ دیکھیں تو یہ چیزیں موجود ہیں uh, انسان جہاں بہت اچھے کام بھی کر سکتا ہے وہاں انسان uh, بہت برے کام بھی کر سکتا ہے اور وہ صلاحیت رکھتا ہے برے کام کے لیے اور جتنی دیر تک یہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یا ایک انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی uh, فطرت میں کون کون سی برائیاں ہیں جو وہ کر سکتا ہے اتنی دیر تک uh, وہ کسی طرف سے آگے نہیں بڑھ سکتا روحانی طور پہ یا اور کسی طریقے سے آپ نے سوال جو ہیں وہ کافی زیادہ پوچھ لیے ہیں تو اگر آپ کا جو سب سے جو ضروری سوال ہے اگر آپ وہ ادھر سے شروع کریں تو میرے خیال سے وہ بہتر ہوئے گا تو کیا چیزیں ہیں یہ عرض کریں کیا چیزیں ہیں جو کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈز پرسن بینگ ریڈیکلائزڈ تو یہاں نا ریسرچرز نے کافی زیادہ لوگوں مختلف گروپس اور مختلف جو تنظیمیں ہے ٹیرورزم کی وہ اور نے ان کے اوپر ریسرچ کی ہیں مختلف گروپس یعنی کہ جرمنی میں کوئی گروپ یوگانڈا میں کوئی گروپ جہاں ٹیررزم پائی جاتی ہے انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ سولہ چیزیں ہیں جو تقریباً ہر ٹیرورسٹ اور ٹیرورسٹ گروپس میں پائی جاتی ہیں اس میں سے جو پانچ جو مجھے لگیں کہ یہ کافی ضروری ہیں ان سب کے اندر ہوتی ہیں ان سب کے اندر یہ یہ خیالات ضرور ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سارے سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے آ, یہ ان کے کسانوں کے خیالات ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ امن سے حل نہیں ہوئے گا یہ بھی یہ وہ سوچتے ہیں آ, پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ خود سیلف سیکریفائس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے قربان کرنا. قربان کرنا وہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ بھی پھر سمجھتے ہیں کہ جو آ, انڈنگ ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ کس طرح ہم ادھر ادھر پہنچتے ہیں تو جو مرضی بیچ میں جو ہے ان کو اس کی پروانی ان کو بس یہ ہے کہ جو آخر میں جو نتیجہ ہے وہ ہمارا درست ہونا چاہیے اور ہمارے طور پہ ہونا چاہیے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں قربانی زیادہ ضروری ہوتی ہے کیا یہ کوئی ہیرو کانفلکٹ بھی ہوتا ہے ان کے اندر بالکل ان بلکہ میرے خیال سے یہ ہر کہانی کے اندر یہی موضوع ہوتا ہے کہ ہیرو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کسی قسم کی مشکلات میں سے وہ گزرتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا کے لیے بہتر دنیا کو بہتر کرنے میں یہ ہر کہانی کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور ہر کہانی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جو ہیرو جو ہے وہ ڈسٹرسڈ ہوتا ہے پھر بعد میں اس کو یا کوئی گروپ ملتا ہے یا وہ خود اپنی طاقت سے ہے وہ چینج لے کے آتا ہے میں نے کچھ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے جو دہشت گرد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے جو بڑا افسوسناک واقعہ اکتوبر بائیس تاریخ کو ہوا 2015 پندرہ میں آٹوا میں جو ہماری دا ہارٹ آف ڈیموکریسی وہاں پہ اٹیک کیا ایک بندے نے اس کا نام تھا مائیکل زی ہف بیبو اور اس نے کہتے ہیں کہ اس نام کو قبول کیا اور اس باہر جانا چاہتا تھا ویزا اس کو اس کا پاسپورٹ نہیں ملا اس کو ویزا بھی نہیں ملا تو اس نے یہ ری ریٹیلیشن میں یہ کام کیا لیکن اس کی جب بیک گراؤنڈ پڑھی جائے تو وہ بیمار آدمی تھا دماغی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھا اس کو سائیکلوجیکل ایشوز بھی تھے ڈرگس بھی کرتا تھا کریمنل ریکٹ بھی تھا تو یہ کس طرح سارا چ... ساری چیزیں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ ایک بندہ اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہو اور پھر وہ جا کے اس طرح کا کام کرے کیا آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں میری خیال سے جو اکثریت ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں ان کو مقصد کی تلاش ہوتی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہا ہمیں مقصد مل سکے Uh, اور ریسرچ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اکثریت جو آئسیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ریکروٹنگ کرتے ہیں uh, سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ uh, لوگوں کو uh, اپنی طرف لے کے آتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا دکھاتے ہیں گھنٹے ویڈیوز دکھاتے ہیں ان لوگوں کو جو हुँ. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ بالکل عذاب میں ہے اور کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی پرابلمس کی طرف ہو جا رہی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے یا دہشت گردی وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہے وہ واقعی یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی یہ ہم کر کے یہ کام جو بھی ہم کریں گے اس دنیا بہتر بن جائے گی جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا بہتر بن جائے گی پھر ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جب ان کو مقصد کی تلاش ہوتے ہیں اور آئیس اور یہ مختلف گروپس جو ہیں ان کو مقصد دیکھ دیتے ہیں تو وہ مقصد ان کے لیے بہت طاقتور ہوتا ہے ٹھیک جی بہت بہت شکریہ مارک صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پہلے ان کے سوالات لیتے ہیں پہلے ہیں امین صاحب امین صاحب السلام علیکم اسلام السلام علیکم جی امین صاحب جی وعلیکم جی امتیاز صاحب ابھی جو آپ نے مرزا غلامت قادیانی کا اقتباس پڑھا وہ اس کا اپنا ذاتی نظریہ تھا حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے یہ دے اللہ آپ نے نبی صلیم سے کہہ رہے پھر دوسرا اگر کوئی مذہب تلوار کے زور سے پھیلتا تو چنگیز اور ہلاکو خان نے پندرہ لاکھ مسلمانوں کو مینار بنایا آج وہ مذہب نام و نشان اس طرح کا نہیں جتنا اسلام ہے اسلام اللہ تلوار سے پہلا ہے اور اسلام تلوار کا ہے جی امین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوال آ گیا اگر اس میں سوال کا کچھ حصہ تھا تو انشاءاللہ اس کی طرف ابھی آتے ہیں جواب کی طرف محمد احمد صاحب کا بھی پہلے سوال لے لیں محمد احمد صاحب السلام علیکم محمد احمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی میرا سوالوجیکل کے بارے میں جو سائیکلو تھراپسٹ ہے تو یہ بھی جو دہشت گرد ہیں تو یہ لوگ یہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ جب وہ مریں گے سیکریفائز کریں گے تو وہاں ان کو جا کے جو کا ان کو مولوی سکھاتے کہ بہتر ہرے ملے گی اور سلسلے میں بھی کہ ہورے ملیں گی یا نہیں لیکن پہلے امین صاحب کا سوال امتیاز صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو جہاد کا حکم دیتا ہے انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا نظریہ یہ کہہ रहे ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو دوسرا سوال ہے اس کا پہلا جواب دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہم اپنے نظریات درست کرنے چاہیے اور یہ نظریہ کے جو اسلام جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے تو یہ بڑے امین صاحب سے بڑے ادب سے درخواست ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے آپ جماعت احمدیہ کا لٹریچر جب سے جماعت احمدیہ کا بنیاد رکھی گئی اور اب تک دیکھ لیں جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا یا پھیلایا گیا یہ ہرگز ہرگز جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہاں جماعت احمدیہ کے کتب میں آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے کہ جو بہت سارے علماء ہیں وہ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس طرح اسلام پھیلا گیا پھیلایا گیا اور مودودی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے تیرہ سال ظلم مظالم برداشت کیے تیرہ سال دکھ برداشت کیے اور آپ پر طرح طرح کے مصیبتیں آئیں اور اسلام کتنے مسلمان تھے سو کے حساب سے مسلمان ہوں گے اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اور تلوار اٹھائی تو سارا عرب مسلمان کر دیا جی تو یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے یہ آپ کے ہی ماننے والے بزرگ علماء علماء آپ کے مطابق جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحب وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی خوبصورت تعلیم موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کا عظیم الشان عسوۂ حسنا ہے جس سے اسلام پھیلا جس کو جن جس اسوا حسنا پر چل کر صحابہ نے اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچایا تو یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یہ امین صاحب کے ہی ماننے والے علماء ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام بذور شمشیر پھیلا ہے دوسرا جو پہلا سوال تھا کہ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنین کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ جہاد کریں تو وہ جہاد کیا ہے وہ جہاد کیا تھا تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم برداشت کیے جی نہ مظالم برداشت کیے مسلمانوں نے برداشت کیے پھر دو سال اس میں موقعہ ہوا یا ایکس کمیونیکیشن ہوئی وہاں پہ شیب ابھی طالب میں وہاں پہ رہے دو ڈھائی سال اور ان میں اتنی مشکلات برداشت کیں اس کے بعد بہت اس اسی دوران بہت سارے مسلمان آتے رہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ ہمیں جنگ کی اجازت دیں ہمیں اپنا دفاع کرنے کی اجازت دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں صبر کی تلقین کیا حکم ہے اور پھر آپ نے ہجرت کی مسلمانوں نے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پھر وہاں پہ جب گئے ہیں تو پھر یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی ہے اور یہاں پہ جب اسلام کی اسلام جنگ اسلام جنگ کی اجازت دی گئی پہلی دفعہ تو وہ جنگ کی وجہ کیا تھی تو وہ شروع میں آیا جن کی تلاوت کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا جنہوں نے یہ کہا ان کا صرف ظلم یہ تھا یا گناہ یہ تھا کہ ہمارا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی تو نہ صرف مساجد بلکہ گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور دوسرے عبادت خانے ان سب میں لوگوں کو عبادت نہ کرنے دی جاتی تو اس مساجد کا آخر پہ ذکر کیا گیا ہے تو ان حالات میں اسلام کو اجازت دی گئی کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں اور اس وقت یہ آیت بھی اسی پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے کہ کس جہاد کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ جا کے آپ مظلوم جو لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں ان کو ان کو قتل عام کر دیا جائے یا آئس اور القاعدہ جو کر رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے ہم ان سب خود ہی فون کر کے بتا دیں کیا اسلام کتنے, کتنی اسلام کو اس جہاد نے جنگیں جتا دی ہیں اسلام کی بدنامی کی ہے اور یہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے ہمارا امین صاحب ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا اپنی سوچ ٹھیک کرنی چاہیے لیکن یہ سوچ ان کو بھی اپنی چلیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے نا اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت بات یہ ہے کہ خود بھی اپنی سوچ ٹھیک کریں اب ایک تو بات یہ انہوں نے غلط کوٹ کی کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کر کے رہے ہیں ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور الٹا غصہ ہم پہ کر رہے ہیں بھائی ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے اسلام کی تعلیم امن کی ہے سلامتی کی ہے پیار کی ہے محبت کی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا اس طرح کے دلوں کو فتح کریں اور یہی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ظاہر صاحب نے جو اقتباس صاحب کے سامنے مرزا صاحب کا پیش کیا اس میں کیا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں پیدا کر دی ہیں کہ وہ صرف خوبیاں ہی کافی ہیں اس کے پھیلانے کے لیے اگر خود انسان ٹھیک طرح سے مسلمان ہو جائے تو وہ بڑی زبردست تبلیغ کر سکتا ہے بڑی خاموش تبلیغ کر سکتا ہے تو یہ سوالات کے جواب ہیں آپ دوسرا <coughs> جو سوال تھا وہ ان سے مہارج صاحب سے کر لیں جی مہارج صاحب محمد احمد صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آ, آپ اس بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ یہ جو دہشت گرد ایک خاص مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں کہ اس اس حملے کے نتیجے میں جو ان کی جان ظاہر ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے یہ تو اس کے بعد ان کو کچھ ملے گا اوپر انہوں نے جو کانسیپٹ بیان کیا کہ ہو رہے ہیں اور اس طریقے کی جنت کا تصور انہوں نے تو اس بارے میں آپ کچھ نفسیاتی طور پہ بالکل یہ جو ساری باتیں جو ابھی ہم کر چکے ہیں یہ صرف یہاں تک لے کے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس گروپ سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے یہ ساری لوگ آئیسس کیسے پیدا کرتا ہے اور جو ہے دہشت گرد کیسے پیدا کرتا ہے اور آئیسس کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں اور کس لیے جاتے ہیں تو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ شاید آئیسس یہ کہتا ہو کہ ہورے ملیں گی اور مختلف یہ چیزیں ان کو مل سکتی ہیں اور یہ چیزیں بہت طاقتور ہیں کسی کو کسی بندے کو یہ کہنی کہ آپ کو یہ چیز ملے گی کون ہے جو کہے کہ ہمیں اس چیز جو بھی ان کے فائدے کیے ہیں وہ اگر ان کو ملے آ, کون ہے جو انکار کرے گا آ, یہاں تک کہ قتل کرنے کا جو جو حکم جو یہ کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے آ, جس پہ ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ٹائم ہوئے آ, جی. لیکن آ, جو قتل کرنے کی جو سائیکالوجی ہے وہ دوسری سائیکالوجی سے تھوڑی سی مختلف ہے ادھر وہ آپ کو تھوڑے سے جو گروپس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ گروپس کون سا پیغام پھیلاتے ہیں اور گروپس کے اندر کون کون سی سوچیں ہوتی ہیں اور ان کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے جی ہمارے سب اس بات جو آپ نے پہلا سوال جس کا جواب دے رہے تھے مائیکل زی بی بیبو کے بارے میں تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کی جو جس قسم کی بیک گراؤنڈ تھی تو کیا اس طرح کے لوگ زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں ریڈیکلائز ہونے کے میرے خیال سے جو جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جو کیس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے اس طرح علم نہیں ہے کہ وہ کیوں اس نے وہ ریڈیکلائز ہوا ہے لیکن یہ چیز ضرور موجود ہے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہیرو کا جو کہانی ہے اس صرف جو ہے لوگ زیادہ جاتے ہیں اور جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ان میں یہ چیز موجود ہوتی ہے جہاں کہ وہ کہ جو, جو جن کی دماغی حالت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے کیا وہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں یہ یہ چیز سچی ہے کیونکہ جن کی دماغی حالت کمزور ہوئے وہ زیادہ ان کو آسانی سے آپ بہلا سکتے ہیں اور ان کو آپ باتیں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارا کیا رول ہے ان جگہوں پہ ظاہری سے بات ہے ان کا یہ آسانی ہوتی ہے ہم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے حوالے سے کیا اس میں کوئی خاص فیکٹرز ہوتے ہیں کوئی خاص ایک طبقہ ہے جو زیادہ انفلوئنسڈ ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے کامن فیکٹرز اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں ان میں تو جو کامن فیکٹرز ہیں وہ ہم نے ان کے بارے میں بات کر چکی کہ وہ یہ خیالات رکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہونی چاہیے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے اور جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ پھر آپ کو گروپس میں ان کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں um, اکثر لوگ جیسے آپ ہٹلر کو لے لیں ایک ایگزامپل اس کی سوچ یہی تھی کہ سارے لوگ جو ہیں ان کی آ, بلو آنکھیں ہوں اور بلان رنگ کے بال ہوئیں وہ یہ چیز پھیلاتے تھے کہ سارے لوگ ایک ہی طرح کے لگیں اور اسی طرح جو یہ اسلامی دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی بھی یہی خیالات ہوتے ہیں کہ دنیا صرف اچھائی کی طرف ہی ہوئے گی سارے لوگ ایک ہی اے, یہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھیں گے اور یہ ایک ہی نقطہ ہوئے گا ایک ہی سوچ ہوگ ایک ہی سوچ ہوئے گی یہ میرے خیالات سے میرے خیال سے یہ کافی خطرناک سوچ ہے کیونکہ کبھی بھی ایک ہی سوچ کبھی بھی نہیں ہوتی جہاں اچھائی ہوتی ہے ادھر برائی بھی ہوتی ہے یہ چیز ہے ہمیں اس چیز کا غور کرنا پڑتا ہے وہ جو ہٹلر کے بارے میں اگر جائیں تو وہ کہتا تھا کہ جو یہودی تھے وہ گندے تھے وہ یہ پیغام پھیلاتا تھا کہ یہ جو دوسرا جو گروپ جو ہے یہ گندا ہے اور ان کو ہمیں صفائی کرنی چاہیے تو یہ جب یہ پیغام لوگ پھیلاتے ہیں نا کہ صفائی کا تو یہ بہت طاقتور پیغام ہے کہ ہمیں اس چیز کی صفائی کرنی چاہیے ہمیں آ, انڈیا میں بھی دیکھ لیں جو آ, ادھر اشوت ہیں ان پہ بھی, بھی یہ, یہی سائیکالوجی دی جاتی ہے کہ یہ گندے ہیں اور گندگی سے ان کی جو جو چیز گندی ہوتی ہے اس کو انسان جو ہے وہ فوراً مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جب یہ فلسفی جب وہ دیتے ہیں تو یہ خطرناک فلسفی ہے جس سے دہشت گردی جو ہے وہ پھیلتی ہے اور قتل و غارت ہوتی ہے خون خرابہ ہوتا ہے اگر آپ یہ امریکہ میں بھی دیکھ لیں جب یہ سارز کا وائرس آیا تھا سارس یا زیکا وائرس ایبولا آیا تھا تو کس طرح اچانک پالیسیز بدلی تھی کس طرح اچانک لوگ ڈر گئے تھے کچھ مختلف لوگوں سے لوگ جو ہیں وہ قریب نہیں جاتے تھے ان کے کہ شاید ان اس کو سارز ہوئے کوئی کھانسی کرنے لگ جائے تو وہ اس سے ہٹ جاتے تھے کیونکہ یہ جو سوچ ہے کہ گندگی کی طرف یہ چیز بہت خطرناک ہے اور یہی چیز میرے خیال سے جو آئیس ایس والے دہشت گرد ہیں وہ بھی یہی پھیلا رہے ہیں کہ جو مغرب ممالک میں یہ جو آپ نے کیس بتایا ہے وہ یہی پھیلا رہا ہوئے گا اس کو یہی طرف تعلیم دی گئی ہوئے گی کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ گندگی پھیلا رہے ہیں مغربی ممالک جو ہیں یہ مختلف چیزیں زنا کر رہے ہیں اور یہ گندگی हुँ. ہے کس طرح یہ جو گندگی کا جو پہلو ہے یہ ٹھیک ٹھیک اس طرح اور بھی میں نے جو آہ آہ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہے جی, جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ سعید صاحب سے ان کی کال پیل لیتے ہیں سر میرا یہ سوال ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جہاد کے بارے میں جہاد جو ہے وہ تو صرف قلم سے ہی ہوگا دوسرا تو ترک کر دیا گیا تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان سب کا مقصد تو زمین میں آنے کا ایک ہی تھا نا کہ جو بھی سماجی برائیاں تھی ان کو ختم کیا جائے تو ان چیزوں کو آ انہوں نے خدا کی وعدانیت کا پیغام دیا اور ان وہ جو سوشل لیول تھی ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایجنڈا دیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ اگر جہاد ترک کر دیا گیا ہے تو وہ جو برائیاں تھیں مثال کے طور پہ اڈلٹری تھی تو آج دنیا میں یہ اس کو کامن لا کا نام دے دیا گیا ہے اب ایسے ہی تو ان کو بھی مطلب قانونی تحفظ حاصل ہے تو ان برائیوں پہ تو خدا نے قوم کی قوم مطلب اتباہ کر دی تو اگر جہاد جو ہے وہ اب صرف قلم کے ذریعے سے ہوگا تو یہ جو برائیاں ہیں یہ ان کو تو ٹھیک ہے جناب جی سعید صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا جی آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہم زہید عابط صاحب کی طرف جائیں گے زہد صاحب سعید صاحب کا سوال ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہاز تلوار کے ذریعے تو ختم ہو گیا لیکن یہ جو دیگر معاشرتی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا غالباً دو چیزوں کو انہوں نے جی اگر دیکھا جائے تو یہ برائیاں جہاں پر بھی قرآن کریم جیسے قوم کا ذکر ملتا ہے تو وہاں پر جو حضرود موجود تھے انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو نہیں مروایا کہ ان کو جی مار ڈالو کیونکہ ان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں جی ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اس کے خلاف بات ہے انہوں نے کہیں پہ اپنے ماننے والوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ پتھر اٹھائیں یا تلواریں اٹھائیں ڈنڈے اٹھا کے ان کو مار مار کے ان کے اندر سے یہ برائی نکال دیں جی. کہیں پر بھی تعلیم نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کا کام جو ہے سچائی اور برائی اور جو نیکی اور برائی ہے اس کے اندر فرق کر کے بتانا ہے کہ کیوں اس طرز عمل کی زندگی کو اپنانے سے آپ کا نقصان ہے اور کیوں جو نبی جو پیغام دے رہا ہے اس کو اپنانے سے اس میں آپ کا فائدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ برائی تو ہمیشہ چلی آ رہی ہے کیا زنا وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اس وقت بھی زنا موجود تھا اور دوسری جو روحانی بیماریاں ہیں یہ برائیاں ہیں وہ اس وقت بھی موجود تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے سے ان کے اندر سے برائیاں نکالنے کی کوشش نہیں کی آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی وہ پہچایا ہے ہم جو جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ جہاد وہ تلوار جہاد میں سیف والا کانسیپٹ کہ مسلمان قوم جو ہے وہ تلواریں اٹھا کر یا بندوقیں اٹھا کر نکل پڑے اور عیسائیوں کے خلاف جنگیں شروع کر دے ملک فتح کرنے کوشش کرے اس جہاد کی بات ہو رہی ہے جو اس قسم کا جو روحانی جہاد ہے وہ تو جاری ہے جی وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو پڑھیں قرآن کریم کو سمجھیں اس میں جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کریں تو اسی کے اندر ہی ان بیماریوں کا حل ہے ان برائیوں کا جو ہے وہ رد بیان کیا گیا ہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے یہ بیماری جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہیں مشکل اس وقت آتی ہے جب ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان برائیوں کا حل کیا ہے کیوں یہ معاشرے میں ابھی تک قائم ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ معاشرہ تعالیٰ کی تعلیم سے دور جا رہا ہوتا ہے جی ظاہر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن کر دوں جو سوال کرنے والے نے شاید یہ کہا ہے کہ ہم نے بالکل مرزا صاحب نے شاید جہاد کو بالکل ختم کر دیا ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑا واضح طور پہ یہ بیان کیا تھا یہ بھی مرزا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جب آئندہ جہاد کی شرائط ہوں گی اور وہ حالات پیدا ہوں گے تو جہاد اسی طرح لاگو ہے اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے کہا کہ جب کشمیر کے محاذ پہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ انہوں, انہوں نے اس کو جہاد قرار دیا اور مولانا سید حبیب صاحب جو مدیر سیاست لاہور ہیں انہوں نے اپنے یہ لکھا تھا کہ میں بانگ دوہل کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر کشمیر کمیٹی نے محنت اور ہمت اور جانفشانی اور بڑے زور سے کام لیا ہے اور اپنا روپیہ بھی اس کام میں خرچ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ان کی عزت میں کرتا ہوں فرقان بٹالین نے یہ ایک اور اخبار جہاد سے آلکورٹ میں لکھا ہے کہ فرقان بٹالین نے مجاہدین کشمیر کے شانہ بشانہ ڈوگران فوجوں سے جنگ کی اور اسلامیانے کشمیر کے اختیار کردہ موقف کو مضبوط بنایا تو یہ ایک تاریخ کا پہلو ہے اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور عابد صاحب آ, ایک آخری کالر تھے غالب ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم طارق احمد صاحب کی کال مل گئی ہے ہمیں دوبارہ جی کال ڈراپ ہے ان کی تو جی ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں جی تو آ, اصل میں ان, آ, ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام ہے یہ اسلام کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے جو دراصل غرض جو آ, مسلمان علماء ہیں کچھ مسلمان علماء ہیں جی لے لیں جی طارق صاحب کی کال مل گئی ہے طارق صاحب السلام علیکم <سرق> تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے اور اس کا تدارک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرزا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا آدیانی وسیح ماؤد المحدی ماودام نے کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ جہاد اسلام اپنی خوبصورت تعلیم سے پھیلا پھیلا ہے آخر میں میں حضرت مرزا صاحب کا ایک اقتباس صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کا جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے صحیح بخاری کی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 پھیلاویں کہ اسی سے ان ان کا دین پھیلے گا اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا کیونکہ جیسا خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے, کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر دکھلایا ہے ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی توسط انسانی ہاتھوں کے اے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی تو یہ بڑے واضح الفاظ میں حضرت مزاء الام احمد صاحب قادی عینی وسیع ماؤدی مہد ماحول مہد نے یہ فرمایا ہے جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں اب مارج uh, رانا صاحب کی طرف چلیں گے اگر آپ کچھ uh, خلاصتاً بیان کرنا چاہیں جی یہ uh, جو آپ نے جو اعتبار سے پڑھا ہے اس کے اندر جو مجھے جو سب سے طاقتور چیز وہ لگی ہے کہ آپ نے کہا کہ دلوں کی صفائی کریں تو جو ہی ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے صفائی اور گندگی کی طرف اور یہ کیا دہشت گرد گروپ یہ پھیلاتے ہیں یہ دلوں کی صفائی یہ اپنے دل کی صفائی یہ نہیں کہ جو دوسرے اور کس طرح ان کی صفائی ہے یہ بہت ضروری ہے آخر میں میرے خیال سے ایک ریسرچر تھے جس نے آئسس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ کیا تو اس نے ایک چیز کہی جو مجھے کافی اچھی لگی اس نے کہا کہ اگر آپ آئسس سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئسس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو تباہ کریں اس جگہ پہ آپ آئیں جہاں آئیسس نے قبضہ کیا ہے وہ ہے دل اور اسی طرح اگر آپ ان کے دل پہ آپ قبضہ ایک قسم کا کر سکتے ہیں تو یہی دفاع ہے آئیسس کا اور یہ اسلامی تنظیموں کے جو دہشت گرد کی طرف ظاہر صاحب دیکھیں آئی. کتنے خوبصورت الفاظ میں حضرت مسیح تو اسلام نے تقریباً ایک سو پچیس سال پہلے یہ فرمایا جی. کہ اور آج ریسرچرز وہی بات کر رہے ہیں اور اور دراصل یہ دیکھیں گے جو مسیح سلام ہیں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا جب ایک جنگی جنگ سے واپس آ رہے تھے نبی کریم وسلم فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بڑا جہاد ہے جس نے دلوں کی صفائی کرنی ہے جیسے آپ نے بات کی دل کی صفائی کی اگر غور کیا جائے تو حضرت صلی اللہ وسلم کے الفاظ بھی سیکھ رہی ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے like. جی اگر وہ صحیح ہے تو تمام جسم ٹھیک رہے گا بالکل اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے اندر خرابی جاتی آتی ہے تو تمام جسم کا جو خراب ہونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر ہر انسان اپنا جسم اور اپنا جو اندر کی جو گندگی وہ صفائی کرے تو اس طرح پوری قوم میں اور پورے جو گروپ ہیں وہ بھی صاف ہو سکتے ہیں جی, جی تقریباً ایک منٹ باقی ہے امتیاز صاحب تو یہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادی یعنی مسیح ماؤد المحدی ماؤد مہد علیہ صلام نے کوئی اپنی طرف سے من بات نہیں تھی ان کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب مسیح ماؤد المحدی ماود مہد علیہ وسلام زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ یدالحرب حرب کریں گے دینی جنگوں کا التوا کر دیں گے تو یہ اسی, اس اس اس اسی ارشاد کی روشنی میں ہے اور حضرت مرزا صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جب میرے اس بات کو سن کر اب جو جنگ پہ جائے گا یا جہاد کے نعرے بلند کرے گا تو وہ کافروں سے سخت عظیمت اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکمت عطا فرمائے کہ جو جس کو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسیح ماؤد و مہدی ماؤود بنا کر دنیا میں بھیجا ہو اور اس کی تائید میں کثرت سے نشانات بھیجے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے عام بہت بہت شکریہ آمی امتیاز صاحب سامع کرام ابھی امتیاز سرا صاحب نے جو خلاصطن اپنے آخر میں بیان فرمایا اسی خلاصے کو حضرت مسیح محمد السلۃ وسلام اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں اس طرح فرماتے ہیں کہ فرما چکا ہے سید کون مصطفیٰ عیسی مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حزیمت اٹھائے گا سامن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ سماعت فرا رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب زاہد عابد صاحب اور مارج رانا صاحب موجود تھے آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ سے عربی پروگرام میں ملاقات ہوگی کنٹرول پینل پہ ہمیں فضل رحمان صاحب اور نثر احمد صاحب کی خدمات حاصل رہی آ, کچھ دیر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس کے بعد آ, آ, آپ کی خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و میں رکھے آمین Assalamu alaikum wa rahmatullahi You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam زندہباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہو آج خوشی ہر دن میں ہے نئے سب میں ہم داخل میں شکر خدا کا ہر دن میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم سلام کا ہر اعدم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باد احمدیت دند